پچھلے لیسن میں سے اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو اس دن آپ نہیں کر سکے جی خلافت پر بات ہوتی ہے اگر یعنی ایک متفقہ کوئی امام ہو تو اس پر تو بات ہوگی لیکن اگر ہر شخص خلیفہ بن جائے اور ہر شخص امام بن جائے اور ہر شخص اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھنے لگے تو پھر تو مشکل ہے کرنے کو تو جو چیز چاہے کسی کا کرے لیکن کیا واقعی وہ اس مقام پر ہے اور انسان ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا عربی کی ایک کہاوت ہے لکل عالم حفوہ و لکل جون کا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے اور ہر گھڑ سوار گرتا ہے ہر انسان پھسلتا ہے ہر ایک سے غلطی ممکن ہے کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ ما فوق الفطرت ہیں فرشتے ہیں ان سے تو کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ تصور ہی درست نہیں اس میں بیلنس ہونا چاہیے ہر انسان غلطی سے بچنے کی کوشش کرے لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی میں معصوم فرشتہ ہوں یا فلاں شخص کے بارے میں میں سمجھتی ہوں کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم غلطی نہ کرو پتہ نہ کرو تو میں تمہیں لے جاؤں اور ایسی مخلوق پیدا کروں جو غلطی کرے اور توبہ کرے تو توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں غلطی ہونا از ہیومن لیکن اس پر توبہ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان اللہ یہ حب بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور طباب کون ہوتا ہے جو بار بار توبہ کرے بار بار توبہ کرنے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے جو بار بار غلطی کرے اس لیے غلطی ہم سب سے ہوگی اور اس کو ایکسپیکٹ کریں کہ غلطی کسی وقت بھی ہو سکتی اور اس کے لیے انسان بچنے کی کوشش کرے احتیاط کرے اللہ سے ڈرے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان گرتا ہے تو اس کے بعد اور زیادہ محتاط ہو کے چلتا ہے بڑے نہیں بچوں میں بھی آپ دیکھیں چلتے ہوئے اگر ان کو چوٹ لگ جائے تو پھر اگلی دفعہ ان کی چال میں فرق آ جاتا ہے کچھ جلدی سیکھ جاتے ہیں ہیں کچھ دیر سے سیکھتے ہیں. لیکن فرق ضرور پڑتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بھی انسان تھے ان کے اندر انسانی جذبات تھے انسانی کمزوریاں تھیں ہاں ایک انسان اور دوسرے انسان میں فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی حسنات زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ کی سیاحت زیادہ ہوتی ہیں کچھ اچھے کام زیادہ کرتے ہیں اور کچھ غلط کاموں میں زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں حشر کا دن عدل کا دن یوم الدین کس لیے رکھا گیا کس لیے رکھا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کون کیا کر کے آیا لیا بلوا احسن و عملہ کہ تم میں اچھے کام کس نے کیے احسن عمل کس کا ہے کس کی سیاحت زیادہ ہیں کس کی حسنات زیادہ ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اللہ تعالی اور پھر یہ کہ کس نے غلطی کرنے کے بعد توبہ کی اور کس نے نہیں کی جی سل جی اگر کوشش کر کے اپنی لغت سے نگیٹو ورڈز نکال دیں کوشش کر کے اسکرین شوری کوشش کرنی پڑتی مثلاً کچھ لوگ بات یہاں سے شروع کریں گے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جو سننے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی مثلاً اگر اس وقت میں آپ کو کہوں آج میں آپ لوگوں سے کچھ کہنے والی ہوں آپ لوگ مائنڈ نہ کرنا تو آپ پہلے سے ہی پریشان ہو جائیں گے میرا یہ جملہ آپ کو پریشان کر گا کہ اب پتنی کون سا بم گرنے والا ہے تو اس طرح کے جملوں سے دوسروں کو خوف زدہ کرنا اس بات کو ہم زیادہ بہتر انداز میں کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں زیادہ بہتر انداز میں اگر آپ کسی سے ایسی بات کرنے ہی والے ہیں کہ جس پہ آپ کو اندیشہ ہے یا خیال ہے یا آپ ڈاؤٹفل ہیں کہ دوسرا مائنڈ کر جائے گا تو پھر اس کو شروع میں کیا کرنا چاہیے اس میں بھی تھوڑا سا ایکزریشن ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم کسی کو اتنا زیادہ پہلے تعریف کر دیں گے تو اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا اور اگر ہم نے اس وقت کوئی ایسی بات کہی تو پھر وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی جی یہ بھی کانشس کر دے گا جملہ کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ بات کروں اور اگر وہ کہے نہیں کہتے تو نہیں عام طور پر لیکن ہوں آپ کیا کہیں گی اچھا نارمل وے میں ہاں مثلاً میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں تھوڑا ٹھیک ہے اس سے ذرا مائلڈ ہے لیکن پھر بھی اوور ہے ہاں نہیں مشورہ تو جب جب آپ واقعی مشورہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر مشورہ نہیں کرنا صرف بتانا ہی ہے امیجن کریں نا اچھا کوئی سیچویشن ہے اور آپ نے بات کرنی ہے تو کیونکہ پتہ کیا ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات شروع کریں ہے نا اپنے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یا تو کرتے ہی نہیں ہیں پھر اندر ہی اپنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا چھوڑو پرے کیا کرنی یا پھر یہ ہے کہ ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں یا پھر ہم کہتے کچھ ہے اور مطلب ہمارا کچھ اور ہوتا ہے اور اگلا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے ہو جاتا اور بے حد وقت ضائع کرتے ہیں ایک چیز جس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ دوسرے کو کانشیس نہیں ہونے دینا چاہے وہ محبت کا لفظ استعمال کر کے چاہے نفرت کا کر کے چاہے کوئی بھی اگلے کو سب سے پہلے آپ کیا کریں کمفرٹیبل کریں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی ان بات کرنی ہے تو اگلے کو کمفرٹیبل پہلے کریں اگر آپ نے کمفرٹیبل کر لیا جتنی مرضی بڑی بات کر لیں وہ ہزم کر جائے گا اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی ڈائلگس بولیں ورک نہیں کریں گے یہ کہتی ہیں کہ اپنے سے بات شروع کریں اپنے اوپر ڈال کے یعنی اپنے آپ کو رکھ کے پھر اس کے بعد Okay. اس کا جواب آج آپ کو ملے گا اس میں آج کے لسن میں انشاءاللہ شاء اللہ چلیے آگے چلتے ہیں پھر وہاں تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گی اس کو کیسے کرتے ہیں؟ مشکل جگہوں پہ بات کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 271 سو سے بادشاہوں اور عمرہ کے نام خطوط جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اب آپ کن سے بات کر رہے ہیں بادشاہوں سے اپنی قوم کے بڑوں سے مشکل جگہ ہے اور ان کی دوہری ذمہ داری ان کو یاد دلائی ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا لکھا صلح حدیبیہ کا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ قریش کے ساتھ ایک عرصے سے جو جنگ کی کیفیت تھی اور باہم کھچاؤ کی کیفیت تھی صلح حدیبیہ کے بعد وہ ختم ہو گئی اور امن اور سکینت کی فضا مدینہ میں قائم ہو گئی یعنی ایک امن اور سکین اچھا آ گئی۔ ایک اتمنان ہو جاتا ہے نا اچھا جنگ ختم ہے اب امن کا دور ہے تو کام کرنے کے لیے پرسکون فضاء بہرحال بہت ضروری ہوتی ہے. جہاں زندگی کی حاصل بصل اور زندگی میں محنت اور ہر دم ایک نیا چیلنج انسان کو کام پر اُبھارتا ہے وہاں دوسری طرف کام کے لیے ایک اچھی انوارنمنٹ ایک اچھا پر سکون پر امن ماحول کا ہونا بھی ایٹ بہت ضروری ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و نے اس موقع سے یعنی اس صلح کے ذریعے جس میں بظاہر صحابہ کرام کو بے حد غم تھا شاید کسی اور جنگ میں ہارنے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا اس موقع پر واپس پلٹنے کا غم تھا تو اس پر اللہ تعالی نے ان کو امن کی شکل میں ایک انعام نصیب فرمایا اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑی کامیابی جو ہوئی وہ یہ کہ اسلام کی تبلیغ کے ذریعے اسلام کی دعوت کے ذریعے پیغام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا کیونکہ اس راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ اس وقت وقتی طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی تھی اس سے پہلے کہ آپ سب کو خط لکھتے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا اس سے آپ کا طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ لکھنا آپ کو خط ہے آپ جب چاہیں لکھیں جس کو چاہیں لکھیں کوئی پوچھ سکتا آپ سے لیکن آپ نے سب کو جمع کیا خطبہ دیا فرمایا اے لوگو میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی میرا پرس میری ڈیوٹی صرف تم تک پیغام پہنچانا نہیں صرف اربوں تک نہیں بلکہ کیا کام تھا آپ کا پرانے مجید میں کیا آتا ہے؟ کہ وبا ارسل کا اللہ رحمت للعالمین اور تمام انسانوں کے لیے ان رسول اللہ الیکم کم تم تمام عالم کو یہ پیغام پہنچاؤ کس کو کہ رہے ہیں آپ صحابہ کو کہ اب تم اس پیغام کو اور آگے لے کر جاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے گا بہت ہی کام کی بات ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا یہ خوشخبری ہے وہ جو آیت آپ شروع میں سنتے ہیں بشر المؤمنین بِعَنَّ لَهُمْ من اللَّهِ فضلا قَبِيرًا تو مومنوں کو بشارت ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کے پاس جو رحمہ آیا ہے اس نے آپ کو صرف کھانے پینے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے کام بھی سکھائیں اور ان کاموں میں سے ایک کام اللہ کے کو۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا پیغام پہنچانے کے ساتھ پہلا نمبر ون یعنی جب تم پھیلو گے دور تک جاؤ گے تو اندیشہ کس بات کا ہے باہمی اختلاف کا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گروپ چھوٹا ہوتا ہے جب افراد کم ہوتے ہیں جب کام سمٹا ہوا ہوتا ہے محدود ہوتا ہے لمٹڈ ہوتا ہے تو آپ ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک بھائی چارہ ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ پیغام پھیلنا شروع ہوتا ہے بکھرنے لگتا ہے اور ان کے درمیان جیسے آپ دیکھیے کہ پھول کی پتیاں ہوتی ہیں نا تو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پھول نیا نیا کھلتا ہے ابھی پھٹتا ہی ہے تو کیا ہوتا ہے پتیاں ساری خوب جڑی بھی ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہیں اگر آپ کو, ان کو توڑنا ہو کھینچنا ہو تو آپ کو زور لگتا ہے ان کو کھیڑنا, ان کو ہلانا, ان کو ہلانا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی پھول کھلنا شروع ہوتا ہے, پھیلنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ اس کی پتیاں ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ, ساتھ اپنی اصل سے تھوڑی کمزور بھی ہوتی ہیں جب تک کور ٹیم تھی صحابہ کرام کی ان کا ایمان ان کا آپس میں تعلق ان کا سب کچھ بہت مضبوط تھا وہ اپنی کور کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی جڑے بڑی مضبوط تھی لیکن جو جو ان سے اگلی جنریشن میں میسج گیا پھر اس سے اگلی جنریشن میں گیا اس سے اگلی میں گیا اس سے اگلی میں گیا تو جو افیکٹ بالکل کور کے قریبی لوگوں کے اندر تھا وہ یہاں تک آنے میں اس طرح برقرار نہیں رہا یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے کوئی بھی چیز جب وہ گروتھ جاتی ہے تو لازمن اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کمزوری آتی اس میں اگر لوگوں کے درمیان نظریے کا اتفاق ہو مقصد ایک ہو تو دور ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اصل مقصد انسان بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اختلافات شروع ہو جاتے پھر ذات بیچ میں آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دور اندیش تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ جو ہی پیغام پھیلے گا یہ مشکلات بھی ساتھ آئیں گی لہذا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے فرمایا کہ ان کے حواریوں نے باہم اختلاف کیا تھا کہ آپ کے جو قریبی بارہ ساتھی تھے انہیں میں سے ایک جو تھا اس نے کیا, کیا تھا مخبری کی تھی کہ کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب ان کے اوپر چھاپا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ سولی چڑھایا گیا حالانکہ اللہ سبحانہ و نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور کوئی اور شخص ان کی جگہ گیا تو کہ اختلاف نہ کرنا آپس میں ایک دوسرے سے پٹنا نہیں یہ سب یک جان ہو کے رہنا کہ اگر قریب بھیجنے کو کہا تو راضی ہو گئے اور اگر کہیں دور جانے کو کہا تو اپنی جگہ چپک رہے اور وہاں سے نہ ٹلے عیس علیہ السلام کے ہواریوں نے کیا کیا کہ اگر کوئی آسان کام ملا قریب جانے کے لیے کہا تو کر لیا جب کہا دور جاؤ تو بیٹھ گئے اتنا نہیں ہم کر سکتے یعنی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنس کیا تھے کہ بس اتنا یہاں تک اس لمٹ تک اس سے آگے نہیں ہم کر سکتے تو اب آپ دیکھیے مثلا الہدائی کی مثال آپ دیکھیے کہ نومبر 1994 میں جب پہلا بیچ شروع ہوا 48 لوگ تھے آخر تک الحمدللہ ان میں سے ڈراپ کوئی نہیں ہوا وہ ٹیم کٹھی ہی رہی اور ان کے اندر جتنی محبت اور آپس میں جو اتفاق اور جو ایک ایک کلوزنس تھی وہ آہستہ آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ تعداد بڑھنے لگی اور پھر سیکشن اور پھر برانچیز اور پھر میسیج کراس ہونے لگا تو ان سب کو سنبھالنا بہت بڑا چیلنج بن گیا اور خصوصاً جو کور ٹیم تھی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشرز آ تو ایسے میں جب تک وسیع نظر نہ ہو مقصد بڑا نہ ہو یعنی کہ انسان کے اندر وسط نہ ہو تو پھر اس وسط کو سنبھالنا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور اس کے ذریعے کام لینا بھی بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص یہ کام شروع کرے چاہے کوئی اسکول کھولے چاہے کوئی ہسپتال کھولے اور اس کی مختلف برانچز ہوئی کوئی بھی کام آپ شروع کریں جب تک وہ اتنی لمٹ میں ہوگا وہ مختلف ہوگا جو بڑھے گا تو اس کے ساتھ ہی جو کام کرنے والے افراد ہیں. ان کی نظر ان کی سوچ ان کا جو ذہنی وسط ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے تیار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہ ہونا کہ جب وہ قریب کا کام ملا تو کر لیا اور جب دور کا ملا یا بڑا کام ملا تو چپک گئے لیکن اب آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ اس سے بھی پیچھے چلی گئی ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیے انہوں نے انہوں نے نہیں دیکھا بہر ہے بر ہے کیا ہے کیا نہیں جو حکم ملا چل پڑے جدھر بھیجا گیا بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے بہانا تو کبھی کیا ہی نہیں کہ یہ مشکل ہے اور یہ آسان ہے یہ کرنا ہے بس کرنا ہے انہیں یہ پتا تھا یہ کرنا ہے اور کچھ سوچ کے ہی ہمیں ذمہ داری ملی اور وہ اس کو کھلے دل سے قبول کرتے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ عیسی علیہ السلام کے حوالے تو پوری دنیا کے ہر کانٹیننٹ کے ہر حصے میں اور جنگلوں تک وہ پھیلے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کے انصار اللہ زمین سے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی کسی نے ایک پریزنٹیشن مجھے بھیجی ہے کہ آر وی کہ وی گروئنگ کس طرح میں پچاس سال پہلے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اور اب کتنی ڈراپ ہوگی اور کرسچن کتنے گرو کر گئے کیونکہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک ایک شہر میں ایک ایک علاقے میں ٹیمس پہنچی ہوئی ہیں لوگوں کو کرسچن کرنے کے لیے اور اس کے برعکس مسلمان ہمیں اپنے گھر کے کاموں سے پرست نہیں تو صاحب کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے کیونکہ جب بھی کسی لیڈر کو کسی ٹیم سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس کو ذہنی طور پر تیار کرے تو بہرحال صحابہ کرام نے کیا کہا ہوگا لبیک انہوں نے لبیک کہا اور حکم ماننے کے لیے کمر بستہ ہو گئے کہ آپ ہمیں سمندروں میں کود جانے کے لیے کہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مشورہ بھی پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہو اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم ان تک میسج تو لے کر جائیں گے لیکن جو لے کر جائیں گے اس پر سٹیمپ ہونی چاہیے آپ نے یہ بات پسند فرمائی مشورہ قبول کیا اس سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اندر کسی کام کو بہتر بنانے کا کتنا جذبہ تھا اچھا بعض اوقات ہم بیٹھے بھی ہوتے ہیں کسی میٹنگ میں یا کسی مشورے کی کمیٹی میں یا کہیں توجہ ہی نہیں ہوتی کیا بات ہو رہی ہے کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کرتے یعنی اگر ہم کو مشورہ نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا پارٹ تو بنے یعنی اس کام کو اپنا کام جب تک ہم نہیں سمجھتے یا اپنے ذاتی کام سے آگے نہیں سمجھتے تو کام میں برکت نہیں ہوتی وسط نہیں آتی بہرحال اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور پھر ایک مہر بنوائی جس کی صنعت حبشہ کی تھی یعنی حبشہ سے بنی تھی اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ مہر مبارک وہ آپ مختلف جگہوں پہ اب بھی دیکھتے نا لگی ہوئی نیچے محمد اوپر اس کے رسول اور یعنی کہ او وہ ورٹیکل تھی اوپر کو جا رہی تھی اور جب بھی آپ کسی کو خط دے کر بھیجتے تو اس کو آپ اپنے خط کے اختتام پر لگا کر بھیجتے تو اسی بھی پتہ چلتا ہے یعنی ایک حکمت کی بات ہے کہ جب آپ کسی غیر قوم کے ساتھ معاملہ کریں دوسری قوم کے ساتھ اور ان کا طریقہ آپ کے طریقے سے مختلف ہو اگر ان کا طریقہ آپ کے طریقے سے ٹکرائے نہیں یعنی شریعت سے ٹکراتا نہ ہو تو اس طریقے کو اگر وہ بہتر ہو عام ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں تو اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے یعنی اربوں میں اس سے پہلے مہر کا کوئی رواج نہیں تھا لیکن غیر قوموں میں تھا تو آپ نے وہ طریقہ اختیار کر لیا بہرحال آپ نے اس کے بعد کیا کیا خط لکھے. اب آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں خط میں سب سے پہلا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام لکھا اس کا نام اسحما بن ابجر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام حسب ذیل خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا كتاب من محمد الرسول الله الى النجاشي الاصهم عظيم الحبشه سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله و شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبا ولا ولدا وان محمد عبده ورسوله و ادعوك بدعايه الاسلام فاني انا رسوله فاسلم تسلم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل إمران فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك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 اللا نعبد إلا اللہ نشری کبھی فقول مسلم یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے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 آپ نے شروع میں کیا لکھا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں تمہیں ایک بہت اچھا پیغام دوں ہوں کو بہت ایکسائٹنگ سا جملہ لکھا کیسے بات کی وہ اپنی قوم کا بادشاہ ہے اس کا ایک مقام ہے رتبہ ہے کیا کیا کیا خاص بات نظر آتی ہوں ٹو دا پوائنٹ بات سلامتی سے آغاز کیا شابش جو ان کا رتبہ تھا اس کو تسلیم کیا اور اس کے نام سے یا ان کا جو ٹائٹل تھا اس کو ساتھ لکھا صرف نام نہیں لکھا اس کا بلکہ بھی لکھا یس آپ دیکھیے کہ سارا سافٹ نوٹ کے ساتھ کامن گراؤنڈ پہ بات کی میسج کنوے کر دیا کہ میں کون ہوں میرا مقصد کیا ہے اس کے بعد قرآن کی وہ آیت کامن گراؤنڈ کی بات آخر میں کہا اگر یہ نہیں کرتے تو پھر گناہ بھی ہے صرف تمہارا اپنا نہیں سب کا تمہیں پر ہے کنسیکوینس بھی بتا دیے آپ نے یہاں سے نہیں شروع کیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں, اگر تم نہیں مانے تو تم پہ سب کا گناہ آئے گا اچھا او میں تمہیں بتاؤں وہ بات کیا ہے ترتیب کا فرق دیکھیے آپ اس کو حکمت کہتے ہیں ہم عام طور پر نگیٹو سے شروع کرتے ہیں دوسرے کو ڈرا کے خوف زدہ کر کے روک جھاڑ کے زور زبردستی کے ساتھ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسرا تو بات مانتا ہی نہیں اور پہلے ڈیفینسو ہو جاتا ہے کبھی ایسی ٹون ایسے طریقے سے بات نہ کرے کہ فورن ڈیفینسو ہو جائے اور کیا نظر آتا ہے جی ہاں شابش اینڈ میں جو بات کی اس سے اصلاح کی فکر ڈالی کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا ہوں مختصر, مختصر بات ٹو دا پوائنٹ بریف لمبی کہانیاں نہیں ہیں جی ہاں اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنایا ایسے لفظ نہیں استعمال کیے کہ اس میں زو مانے نکلتے ہوں یہ بھی مانا یہ وہ مانا ہوں بیشم قرآن کی بات کی دلیل سے بات کی کہ یہ ہوں پلائٹ ٹون ہے شابش توحید کو ہائیلائٹ کیا جو اصل ٹاپ پر مقصد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اصل مقصد ہے جو اسلام کا اصل پیغام ہے جس کی وجہ سے اسلام اور باقی سارے ریلیجنز الگ ہو جاتے ہیں کوئی خوش آمد نہیں کوئی اگزیجریشن نہیں کوئی ٹانٹنگ ٹون نہیں کوئی تنز نہیں کوئی ان کو لیڈ ڈاؤن نہیں کیا کچھ نہیں یعنی ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے مسلمانوں کو پناہ دی تھی یا آپ بہت مددگار تھے ان کے کوئی ادھر ادھر کی فالتو بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا کہ اصل میسج دب جاتا بادشاہ سمجھتا شاید یہ میری تعریف کا خط ہے اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی جو پیغام ہے اسی کو ہی فوکس میں رکھا بالکل یعنی جو فیکٹ ہے وہ بتا دیا یہ نہیں کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور فلاں یہ سمجھتا ہے تو اس میں پھر ٹھیک یہ ہے سٹریٹ بات سٹریٹ فارورڈ جی ہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں تمہاری مدد چاہیے تو اس لیے تم اسلام کو بول کر لو جی سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ خط آ کس طرح را... اب اس پہ آپ اپنے سارے خط دیکھ لیجیے آپ کیا کرتے ہیں یعنی اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک چار صفحے کا خط لکھ کے اتنا لمبا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور واقعی آپ رحم اور مدد کے قابل ہوتے ہیں دل چاہتا ہے آپ کی مدد کی جائے اور اس پر جو جواب لکھنے والے ہیں وہ بھی سب کچھ اتنی محنت سے تیار کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھیجیں کہاں کوئی تعارف ہی نہیں کراتے اپنا بعض اوقات مقصد پتہ ہی نہیں چلتا فالتو باتیں اپنی طبیعت کی خرابی کی باتیں اور اپنے جذباتی باتیں اور اس کا گلہ اس کا شکوہ اور سارا خط پڑ جو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ لکھنے والے نے لکھا کیوں ہوا؟ تو ایک سنت اپنائیں گے آپ کیا نام کے ساتھ چلے آخر میں بھی لکھے لکھے تو صحیح اب تو خیر شکر ہے ای میل کے اندر پہلے فرام اوپر ہوتا ہے اور پھر ایک مصنون طریقہ شروع ہو گیا ہے دنیا بھر میں لیکن یہ کہ اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو اگر لکھنے تو بہت اچھا ہے کہاں سے پہلے تو زمانے میں وہ خط لکھتے ہیں نا آج سب سے پہلے بسم اللہ لکھ کے آز لکھتے تھے آج اپنے شہر کا نام یا پھر اپنا نام لکھ دیتے کچھ بھی تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ خط آیا کہاں سے ہے بالکل یہ خط پڑھ کے خیر خواہی کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے کا فائدہ سوچا جا رہا ہے جی ہاں یعنی بادشاہوں کو لکھنے میں آپ نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور سٹریٹ فارورڈ اپنی بات کی ہم اگر کسی بڑے کو کوئی بات لکھنا چاہیں تو اول تو ہمیں لکھنا ہی نہیں آتا اور پھر اگر لکھیں بھی تو یا انتہائی تعریف کر دیں گے یا انتہائی بدتمیزی سے بات کریں گے احترام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو بہرحال آگے بھی چکے آ رہے ہیں یہ خط دوبارہ بار بار رپیٹ ہوں گے اور تو ان شاء وہاں اگر کوئی مزید بات ذہن میں آئے تو ضرور بیان کیجیے یہ تھا جواب آپ کے وہ جو ہم ڈسکشن شروع میں ہوئی تھی کہ اگر کسی سے بات کرنی ہو تو کیسے بات کریں کہاں سے شروع کریں بالکل بی نیچرل نارمل کوئی اس کو بڑا ایشو نہ بنائے کوئی بہت اس میں ایک سسپنس کریٹ نہ کریں کچھ بھی نہیں اچھا یہ بھی کسی کو کبھی نہ کہا کرے اچھا آپ کے پاس پانچ منٹ ہے کہ میں ایک بات کروں اب اگلے کے پاس ہو سکتا ہے اس وقت واقعی پانچ منٹ نہ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کی بات پانچ سے پہلے ختم ہو جائے یہ بھی نہ کہا کریں کسی سے میرے بہت زیادہ مسائل ہیں اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور کوئی وقت چاہیے آپ کا اس سے دوسرے کے اوپر کیا ہوگا بوجھ پڑ جائے گا کہ معلوم نہیں ابھی کیا سننا پڑے اور کچھ لوگ پتہ نہیں ہم مدد کر بھی سکے یا نہ کر سکے سارا کچھ سن کے بھی پتہ نہیں کیا بنے گا تو اگر آپ کسی کو بھی اپنا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود سوچ لیں کہ مسئلہ ہے کیا ساری اپنی فرسٹریشن نکال کے اور پھر کہیں کہ بس یہ بات تھی حل بھی نہ سنیں جواب بھی نہ لیں اور صرف خود ہی بول کے ختم ہو جائیں یہ بھی ٹھیک نہیں اس مسئلے کو پن پوائنٹ کر کے کہ اصل سوال کیا ہے اصل بات کیا ہے جو مجھے پوچھنی ہے خود پہلے اس پہ ایکسرسائز کریں پھر دوسرے کے پاس لے کر جائیں کیونکہ آج کی دنیا میں ہر شخص مصروف ہے جی ایک ایسی چیز کی خوشخبری دی گئی ہے نا سلامتی کی اس خط میں کہ اگر اسلام لاؤ گے تو سلامت رہو گی کون نہیں چاہتا کہ سلامت رہے چلیے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امربن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا نجاشی نے جب اسے وصول کیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا آنکھوں پر کہتا ہے نا سر آنکھوں پر آپ کا حکم سر آنکھوں پر بازو کہتا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی خط کسی کا میسج یا کوئی چیز دیکھ کے تو آپ کہتے ہو ایک دم آپ کے دل سے محبت اٹھتی تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن میں ابو طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اس لیے اسلام کا پیغام دینے میں بھی کبھی آپ کو جھجکنا نہیں چاہیے کہ پہلے سے نگیٹو سوچ لے اس نے ماننا کوئی نہیں اس لیے ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی میں نے پرسنلی یہ چیز کئی دفعہ آزمائی اللہ کے فضل سے کہ میں نے نان مسلم سے بات کی اور ان کو تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اسلام انٹروڈیوس کیا اور انہوں نے قبول کر لیا بات مان لی کیونکہ آپ کے اپنے اندر کوئی کمپلیکس نہیں تو دوسرے پہ بھی کیوں ڈالیں گے آپ اور آپ اگر خود کنوینسڈ ہیں تو دوسرے کو کنوینس کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا اور اس میں جھجک جی نہیں کیونکہ اس تک میسج ہی نہیں پہنچا کیسے پہنچے گا اگر ہم اپنے ہی اندر کنفیوژن کا شکار رہے تو سمپل دوسرے کو بات کر دی آپ اگر اسے میسج نہ بھیجتے تو یہ کس طرح اسلام کو بھول کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیت کے متعلق خط لکھا بےت یعنی وفاداری کا ایک طرح سے اور ام المومنین ام حبیبہ بنتے ابو سفیان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی یعنی ولی بن کر کیونکہ السلطان و ولیم اللہ ولی اللہ جس کا ولی کوئی نہ اس کا ولی پھر سلطان ہوتا ہے بادشاہ وقت ہوتا ہے تو ام المومنین حضرت حبیبہ نے ہجرت حبشہ کی تھی نا اور ان کے شوہر جو تھے ان کے ساتھ ہی کی تھی لیکن وہ عیسائی ہو گئے تھے تو پھر یہ تنہا رہ گئی تھی ان کی شادی غائبانہ طور پر نکاح کر دیا ٹیلی فون پر اب نکاح ہوتا ہے نا جیسے اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مہر دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہر آپ کی طرف سے خود اس نے ادا کیا تو سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو باپ اپنے بچے کے اتنا اس کو دے کہ وہ اپنا مہر ادا کر سکے یعنی دوسرا بھی دے سکتا ہے کوئی پھر انہیں اور مہاجری نے حبشہ کو عمر ابن امیہ دمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کر دیا اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے غزبہ خیبر آگے آپ پڑھیں گے وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے خود ان کے آنے کا بندوبست کیا ان کا کرایہ وغیرہ یا ان کی روانگی کا یا ٹرانسپورٹ وغیرہ نجاشی نے رجب نو ہجری میں وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی آپ کو وہی کے ذریعے پتہ چل گیا اور آپ نے غائبانہ اب آپ دیکھیں اتنی دور ہیں لیکن دل قریب ہیں اور ایک دوسرے کو وہ آپ کے لیے خیرخائی کے جذبات رکھتے ہیں آپ کو ہدایا بھیج رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا تو آپ نے اس کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا یہ نہیں پتہ چلتا تاریخ سے